یا یہ نبی نہ لا تم کھلوں تنیلہ یو زن الکم اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ مسلمان ہو تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتّہ تستاس ہوں یوزن الحکوم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آئے نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتّہ تستالیس اور اٹھائیس میں آیا یو زن لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سن پانچ کا منزول ہے وہ سن چھ کا منزور ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا یو نبی نامر ہے ایمان بد داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اللہ یو درکم اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے الا کامن غیر ناظرین ایندہ کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں ولاب کی نظات دوڑی تم فن کھولو جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو پیدا ٹائم شروع ہو جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ ولا مستان سین الحدیث اور وہاں بیٹھ رہو وہ ڈیرا جماعت کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں ان نزال تم یوز یہ چیز نبی کے لیے کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائزی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی مروت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایکڑ ایک کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا, چھوٹا چھوٹا سا کوئی ایک ایک ہجرا ہے اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ ملنے کے لیے اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا دیا تو حضرت عائشہ ذرا پیس بول کر بیٹھ گئی اپنی کور ادھر کر دی کوئی جاگر اوپر لے اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہیں پر آ کر وہ شا پھر چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بند نہیں تھی ان نظارے کو کہاں یوز ان نبیا فیم کو تم سے حیا کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے کچھ و اللہ الحق اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی کوئی جھجھک نہیں ہے وضا صم مطالع فص ال ورائے حجاب اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ گویا کہ اس پردے اور ہجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو درو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے ہجاب کا سلسلہ شروع ہوا لال قلوب کو قلوب ہندنا یہی زیادہ پاکیزہ قرض عمل ہے تمہارے دلوں کے لئے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے وماں کان رکو مزپوجو رسول اللہ اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اجزاء پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لئے چیریٹی بکین ایٹ ہوم پہلا کام جو شروع کیا گیا وہ محمد رسول اللہ کے در سے لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ کینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی الواج متحرات تھیں جب بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جس سے فرض کیجیے فرض کیجئے فرض کیجیے کرنے کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ مہاراجہ حضور کو کا انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقم لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقم لگائے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں ماں کال رکومن تم رسول اللہ ہے تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ ولا انت کہمبا جہی اب ادا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی یہ بین کیونکہ ویسے بھی وہ ازوا جہ اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا خاصرہ خاص کے ساتھ بھی کہہ دیا ودا انتن کے ہُو ازواد ہوں ممباد حضور کی ازباد کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دے تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تازد اشتوا کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹ کر دیا گیا ان درداج کان ہے انداز عظیم اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آ رہا ہو تو یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے ان تمدو شعین اور تفوہ ہو بھائی اللہ تعالیٰ بالکل الشعین علیما خاتون کسی چیز کو ظاہر کرو خاتون چھپاؤ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز قائم رکھتا ہے لاہ چنا الہ ہند نفی اب یہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑ چکے سورج میں وہ بعد میں ہے یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگے جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثناء کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا اندر جا سکتا زنانے میں کون جا سکتا ہے لاجنا علیہ ہننا کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیریوں پر فی آبائے ہننا ان کے باپوں کے بارے میں حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں بلا ابنائے ہندنا نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں ولا اخبان ہندا نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنائے اخبان ہندنا نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا ولا ابنائے اخواط ہندنا نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسا ہندا اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا بلا ولا مام ملک کا کیا مان اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اکثر و بیشتر ایل سنت نزیک یا ڈونیا مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورج نشا میں اس کا یہ نیوکلس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہے وہ محرمات یا ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکال ہو نہیں سکتا اس عورت کو باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں وہ باہر رہیں گے وہ چیز مانگنی ہے پردے کی اور سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی جیسے جس کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ اگر کوئی دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا وطقین اللہ اور اے نبی کی بیویوں خدرتی رہو اللہ سے ان اللہ قان عشین شہیدہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ان اللہ و ملائے کا یوسلعل نبی اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یوسلی علیہ کل و ملائے یہ حسرت ترتیب بدل گئی ہے یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ نظین عمل والے ہی مسلم اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے وسلم تسلیمہ انہیں سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو ان دنوں یوزول اللہ و رسول یقیناً جو لوگ ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لاحم اللہ کی دنیا اب یہ مناسب کا تسکرہ ہو رہا ہے صلاح مبارکہ میں جیسا کہ مغنی میں اکثر ان دن نبین یوضول اللّہ رسول ال بے شک وہ لوگ کہ جو عیزہ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو لانا مغوا کے دنیا والاخرہ جو لانت اللہ نے ان پر لانت کر دی دنیا اور آخرت دونوں میں وہ آد الحم عذاب مہینہ ان کے لیے ایک بڑا احانت اندیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ نبینہ یوزول المومنینا بغیر مقتصب اور وہ لوگ کے جو عیزہ پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتقاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں اسکینڈل ہیں خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے فقیرستمنو بہتانم و اسم مبینہ تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گنا کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کوڑے لگیں یا نبی قلیہ آزمادے کا وہ بناطے وہ مثال اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ کہ گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اور سے بات کرے جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اور سے کرے روحروہ کر کرنا کرے لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے یا یو نبی یو کنڈ ادواج کا وہ بنتے کا میسائی مومنی اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ترتیب اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کیا بسلا کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے کیا کہہ دیجیے وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں خواتین کے لباس کا یہ دو جز تھے ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنی کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خمار اور خوم و رحنا لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خوب و رحنہ ولی ازلم بے خوم و وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا مکل مار دیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرے یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹئر کے علاقے میں اب بھی وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدل ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو نقشہ درا کچھ مختلف ہے وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخر اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو رجواج ہے بغیر لباس کے تو نہیں بہت اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصل اڑنا بھی بڑھا اور حجاب طرف چل رہا اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے ہوبور ہنگنا ہوبور ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابی بحنا وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا دیا کرے چہرے کے زال کا اجنا یورفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک کا ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ شریف بھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں باندیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلاحیوزین تو انہیں کو اضا نہ پہنچائی جائے وقان اللہ غفور الرحیمہ یقین اللہ غفور الرحیم ہے لَ المت المنافن اگر یہ منافق باز نہ آئے ولین کی قروب میں مرغن اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے بل برجورف المدینت ہے اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں یہ کہہ دیا فلاں نے یہ قبت لگا دی للین اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کریں نہیں لڑ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو پوری چھوٹ دے دیں گے سم ملا ڈاب رون کفیحا اللہ قلیلہ. پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں ملون ان پر پھٹکار ہے اے نماز سوتے ہو کتنی کا جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالی کی بیداری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے سنت اللہ بلدیخلام قبل یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں ولان تجد سنت اللّہ تبدیلہ اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی تجر سنت اللہ تبدیلا تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی یس اروک انگاس والے ابھی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کو انما عند اللہ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے مماودی کا لال لساتون و قریبا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لان القاثین و عاد الحم الشعرہ اللہ نے قاصروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین نصیحہ ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش نہ یہ ولی ولا نصیرہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار یوم تکلب ادو ہوں فنار جس دن کے وہ اوے کر دیے جائیں گے آگ میں یقن یا لئے اطار نندا وکانا رسولہ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وقال ربنا انا اطارنا سادتنا وقوع آنا فاد الگے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتے ہم ریفین بنا لغام ہے اللہ ان کو دگنا اغام دے و لان کبیرہ اور ان پر لعنت فرنا بہت ہی بڑی لعنت یا من لا تر لذین آ جاؤ موسا و بر راہ اللہ ماں کالو ایسے ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو ازیت دی تھی دیکھیں موسا کو ایک تو وہ تھی جو ہم سورہ معدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسا نے کہا علیہ سلا تو کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا داہر بادشاہ جو آپ پر بیزاری جاری ہوئی جس پر آپ نے کہا کہ رب لا عیلی لام لے کو لاز سی واقعی ففروق بین القوم الفاسقین تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ایک بار روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کو جسمانی ایپ بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس بھی ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی قریاں نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں بہار اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبیر پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے کہ جو حادیث میں موجود ہے تو فرمایا ایپ تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عزا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث کے اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عزا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا اسکینڈل اٹھا کر دیے تو تقریر جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کس قدر دن آپ پر سب گزرے ہیں وہ جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تیبت لگائی گئی تھی تو یا ندین لا اللہ تکول عل موساء اللہ کے مانند رب جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو ازیت دی تھی وہ برہ اللہ مما خلو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عائد نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وکانا کان آئند اللہ وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے صاحب حیثیت صاحب وضاہت یائی ندین اعمن التق اللہ وقول قورم احل ایمان اللہ کے تقواہ اختیار کرو اور بات کرو سیدھی خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو اس میں محتاط رہے جس میں رقم اعمال اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا وہ یقر رقم جنوب اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش دے گا ومن یوت اللہ و رسول الفقت فاض الفط العظیمہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یاہی الدین اعمن فق اللہ وقول القعنسیدہ یوسلقم احمد و یق القم جنوب اکم ومن یوت اللہ و رسول فقط فاض الفعد النظیمہ یہ بھی حضور نے خطمۂ نکاح میں شامل کی تھی جیسے صور نصح کی پہلی آیت یا تکورکی خلقی واحد خلق منہا گوجہا مارے یارن کثیر و تک اللہ نبی ولاشاب اور ایک آئےت سرہ عال امران کی یا تو اللہ والے مسلمون انہیں ارمن امانت عالت ثماوات و نفظ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاروں پر وابینا یہ ملنا تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وہ اشفک نمنہ اور اسے ڈر انسان انسان نے اسے اٹھا لیا ان کا نظلوم انجہورا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالب بھی تھا انہیں اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سے بھال گئے اب یہ امانت کون سی ہے اس پر بہت سے اخوال ہیں تفسیری اب دائر باتیں یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے مصوخ ہے اس امانت سے مراد ہے روح یہ عالم امر کی شے ہے اور لاکر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وہ نفوی روح ہی اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی چیز ہیں انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے عالم امر کی شے ہے باقی جتنے بھی ہیں یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جو جسد ہے حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خرق کی شاہ. اور یہی شہ ہے رسم میں وہی جس کے بنا پر کہ انسان مسعود ملائق بنا ہے یہ جو روح ہے اسی کے بنا پر مسعود ملائق ہے اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے اسی کے بنا پر وہی کا یہ محبت بنا ہے کہ وہی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وہی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے وہی نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کے پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کہتی تھی وہ تھا گروب اور جوہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی برتن اس سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے کھول کل انسان ہمیں ناجل خلے کل انسان انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر اجلت پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں زلوم اور ڈہول کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھکی گئی ہوتی تو زلوں اور ڈہور تھا لیکن روح خدا بندی پھکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لیے فرمایا گیا بتی سی نیند بہادر بلد زمین لطب خلق میں انسان افی تقویم سما ردد نہ صاف ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ احسن تقریم بلند ترین رت میں کی شہر لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے یعنی جنار سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک واللہ واللہ. لیعظو اللہ عالیہ لو اللہ المنافقین والمنافقات اس امانت ہی کا بھی ضہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لیے روح الرحان ان و, و نعیم جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیاتی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیالت کی اس امانت میں اس کے لیے لیوانس بنگواہ منافقین اول منافقات تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ آزاد دے منافق مردوں کو مناسب عورتوں کو اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو بتیب اللہ المعمن اب المومنات اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق میں اہل ایمان مردوں کو بھی اہل ایمان عورتوں کو بھی وہ قان اللہ غفور الرحیمہ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت صداہیم بار کنواہلی ولقم فکرانی عظیم و نفالی ویا کم ملایا تم فکری حقیقت